الحمد اللہ رب والصلاة والسلام على سعید المسلیم نبی محمد وسحاب اجماعین الدین وحن سلمان ال فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن نبی سعید الخری رضی اللہ تعالی عنہ قال کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة نصف نہ مرجمہ پچھلے درسے میں ان تین اوقات کے بارے میں حدیث اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری تھی جن اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے پہلا وقت وہ ہے جس وقت کے سورج طلوع ہونے لگا ہو اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا دوسرا وقت سورج غروب ہونے کے وقت ہے بالکل جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے تیسرا وقت زوال کا وقت ہے کہ جب سورج بالکل بالکل سر پر ہو کہ کسی چیز کا کوئی سایہ نہ ہو تو ایسے وقت میں بھی نماز پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے آگے اسی کتاب کے اندر ہے والحکم الانی عند الشافعی اور دوسرا حکم دوسرا حکم کون سا ہے صحدیس میں پہلا حکم سورج طلوع ہونے کے وقت دوسرا حکم کون سا ہے سورج کے زوال کے وقت کہہ رہے ہیں کہ وحکم عند الشافعی رحمہ اللہ من حدیث ابی حریرتہ بسند دعیفن وزاد الم الجمہ یعنی دوسرا حکم یعنی زوال کے وقت نماز پڑھنے کا کی جو حدیث ہے اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کیا قول ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے مگر جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے ابو حر صلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی اور اسی طرح سے میں نے بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی پڑھی جس میں ہے کہ کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللاۃ نصف اللہ مل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نصف نہار کے وقت یعنی جب بالکل بیچ دن ہو سورت بالکل سر پر ہو نماز پڑھنے سے ناپسند فرمایا ہے یا نماز پڑھنے کو ناپسند فرمایا ہے سوائے جمعہ کے دن لیکن یہ حدیث ایسی ہے جس کو امام بحتی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے اور اسی طرح سے دوسرے علماء نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے اس سلسلے میں کہ جمعہ کے دن زوال کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا علماء کے یہاں اختلاف ہے اس حدیث کے پیش نظر کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو جمعہ کے دن بھی اس کا اعتبار ہونا چاہیے لہٰذا اس وقت جب بالکل زوال کا وقت ہو اس وقت اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو داخلۂ مسجد یعنی تحیت المسجد بھی نہیں پڑھنا چاہیے اس حدیث کے پیش نظر لیکن بعض علماء محققین علماء جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور حافظ ابن حجر اور شیخ البان رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے دو دیگر دوسرے علماء ہیں جو ایک صحیح حدیث کی روشنی میں اور وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادا تکلّم المام اللہ غفر الُ مابَ نہ بین الجمہ کل اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جمعہ کے دن غوثلے نہیں کرتا مگر آخر میں آئے گا اور یعنی ایسے لفظ میں ترجمہ اس کا کرتا ہوں سیدھے لفظوں میں یعنی جو شخص ہے جمعہ کے دن غسلے کرے اور خوشبو لگائے چاہے وہ گھر میں خوشبو تیار کی ہوئی ہو یا کوئی خوشبودار تیل ہو اور پھر آئے مسجد آئے اور مسجد میں بغیر دو آدمیوں کے درمیان جدائی ڈالے ہوئے جو کچھ اسے میسر ہو نماز پڑھے یہاں تک کہ کب تک پڑھے کب تک پڑھیں جب امام نکل آئے امام ممبر پر چڑھ جائے اس وقت تک پڑھے پھر جب امام آ جائے تو وہ خاموش ہو جائے اور امام کا خطبہ سنیں تو اس کے پچھلے گناہ ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اس حدیث میں ایک لفظ جو آخر میں ہے کہ تم ماسلی ماں کتب لہو تم ماینسط ادا تکلّم المام پھر وہ نماز پڑھتا رہے جو اس کو توفیق ملے جتنی توفیق ملے پھر جب امام خطبہ شروع کر دے تو خاموش ہو جائے اور امام کا خطبہ سنے اس حدیث کے پیش نظر علماء نے یہ اس سے اشتہاد کیا ہے اور اس سے مسئلہ نکالا ہے اور وہ صحیح یہ بات صحیح ہے کہ علما نے کہا ہے کہ اس حدیث سے بالکل واضح ہوتی ہے یہ بات کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن مسجد میں آئے جس وقت بھی آئے جس وقت بھی آئے وہ نماز پڑھ کر کے تب مسجد میں بیٹھے یعنی جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا رہے نماز پڑھتا رہے یہاں تک کہ امام آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث جو ابھی گزری صحیح مسلم کی جس میں تین وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ حدیث عام حدیث ہے اور یہ حدیث جمعہ کے دن کے تعلق سے خاص حدیث ہے یعنی کہ جمعہ کے دن اگر کوئی شخص سے نماز پڑھ رہا ہے تو زوال کا اعتبار نہیں کرے گا نماز پڑھ سکتا ہے وہ امام کے خطبہ شروع کرنے تک بات واضح ہو گئی سب لوگوں کے یہاں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ وہ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ امام نکلے اور پھر امام جب نکلے تو وہ خاموش ہو جائے اور امام کا خطبہ سنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے جو گناہ ہیں وہ فرما دے گا اس سے یہ پتہ چلا کہ جمعہ کے دن زوال کا اعتبار نہیں ہوگا جی اگلی حدیث ہے وعن جبیر ابن رضی اللہ تعالی ان قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی مناف لاتماحدم پافا بہاد البیتی وص اللہ قبا الحمسہ وصحت المدی وبن احبان یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ حدیث بھی پچھلی عام جو حدیث ہے اس عام مسئلے کو خاص کرنے والی حدیث ہے عام خاص کا مطلب سمجھتے ہیں عام کا مطلب یہ ہے کہ عام حکم ہے یہ مسجد میں ایسے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کلاس میں استاد کہتا ہے کہ سارے بچے کھڑے ہو جائیں تمام بچوں کے لیے حکم ہیں سوائے زید کے تو ایک عام حکم ہوا اور ایک خاص حکم ہوا کہ سب بچوں کے لیے یہ حکم ہے لیکن زید کے لیے کہ بیٹھا رہے اسی طرح سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے گزری صحیح مسلم کی اس میں تین وقت میں نماز پڑھنا منع تو تمام ایام میں نماز پڑھنا منع ہے جمعہ کے دن ایک خاص حدیث آ گئی اسی طرح سے اسی طرح سے پیچھے پیچھے حدیث گزری ہے کہ یہ حدیث بھی اور پیچھے بھی حدیث گزری ہے کہ فجر کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد اور کی نماز کے بعد نماز نہ پڑھے صلی اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے لیکن کچھ حدیثیں آپ پڑھیں ہیں کہ ان وقت ان فجر کے بعد اور عصر کے بعد کچھ حدیث کچھ نمازیں پڑھ سکتے ہیں چھوٹی ہوئی نمازیں نماز جنازہ ہے اس طرح سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں جو سببی ہی نماز ہے تو وہ عام حدیث ہے وہ بھی یہ بھی عام حدیث ہے ایک خاص حدیث جمعہ کے تعلق سے ابھی گزری ایک خاص حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی آبد مناف اے بنی عبد مناف اے مناف کے قبیل ابد مناف کے قبیلے کے لوگوں کسی کو بھی کسی کو بھی جو اس گھر کا طواف کرے اور نماز پڑھے اسے کسی بھی وقت نہ نہ, نہ, نہ روکو رات میں ہو یا دن میں ہو او اور ایت اتساتن مل او نہارن رات یا دن کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی نواف نو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اسے نہ روکو چونکہ بنو عبد مناف اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے تو اس لیے ان کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بھی بیت اللہ کے اندر کسی بھی وقت رات یا دن کے کسی بھی وقت میں اگر وہ نماز پڑھنا چاہے اور طواف کرنا چاہے تو نہ روکو یہ حدیث بھی کیا ہے خاص حدیث ہے چاہے فجر کے بعد ہو یا عصر کے بعد ہو یا زوال کے وقت ہو کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کسی بھی وقت تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو عام حدیثیں ہیں ان کا معنی الگ ہے جو خاص حدیثیں ہیں اس عام حدیث سے اس کو خاص کر لیا جائے گا کیونکہ یہ خاص حکم ہے کہاں کے لیے حرم پاک کے لیے مکت المکرمہ کے لیے کسی بھی وقت جو ہے جمہور علماء نے یعنی علماء نے عام علماء اکرام نے اکثر علماء اکرام نے کہا کہ یہ حدیث جو تین وقت میں نماز پڑھنے سے روکنے والی حدیث ہے وہ حدیث یہاں خانہ کعبہ کے لیے حرم پاک کے لیے آ, نہیں لی جائے گی کیونکہ وہ عام حکم ہے یہ خاص حکم ہے بات سمجھ میں آ جی جس وقت بھی کوئی طواف کرے طواف کر سکتا ہے اور جس وقت چاہے وہ نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھ, پڑھ سکتا ہے وہاں بھی اس حدیث کو خاص نہیں کیا جائے گا اس حدیث کو فٹ نہیں کیا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہاں بھائی اس مغرب کے بعد نہیں عصر کے بعد نہیں کر سکتے فجر کے بعد نہیں سکتے کر سکتے طواف بعض لوگوں نے کہا کہ یہ طواف کے بعد جو نماز کا ذکر ہے یہ جو ہے طواف کے بعد پڑھی جانے والی جو نماز ہے وہ مراد ہے لیکن یہ مراد نہیں ہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ عام نماز کوئی بھی نفلی نماز آدمی مقت المکر میں کسی بھی وقت فجر کے بعد یا ممنوعات جتنے اوقات ہیں جن اوقات میں منع کیا گیا ہے ان اوقات میں اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اگلی حدیث ہے ایک سو اڑتیس نمبر کی وانبن صلی اللہ علیہ وسلم قال اشفق وصح ہے ابن حزینہ وغیرہ وقفہ یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیف حدیث ہے ترجمہ اس کا یہ ہے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنما نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفق سرخی کو کہتے ہیں آپ نے حدیث پڑھا ہوگا پیچھے جب نماز کے اوقات کا بیان ہو رہا تھا الاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں و المغرب حتٰ تغب شفق و یا یغ بش یغیب شفقو ہاں یغیب اشفقو یہاں تک کہ شفق غائب ہو جائے حدیث میں شفق کی اس لفظ کے ساتھ وضاحت نہیں آئی ہے کہ شفق سرخی کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے علماء میں اختلاف ہے تمام علماء سارے اما سب لوگ کہتے ہیں کہ شفق سے مراد کیا ہے ہاں شفق غائب ہو جائے یعنی مغرب کا وقت ہے اتنا رہتا ہے کہ شفق غائب ہو جائے تو شفق سے مراد وہ کیا لیتے ہیں سرخی لیتے ہیں سرخی جو سورج ڈوبنے کے بعد پچھم کی طرف مغرب میں کچھ دیر تک رہتی ہے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک رہتی ہے اس کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے تو اکثر علماء نے کہا کہ اس سے مراد سرخی ہے شفق سے مراد کیا ہے سرخی سوائے امام ابو حنیفر رحمۃ اللہ علیہ کے امام ابو عنیفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شفق سے مراد سرخی کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے وہ مراد ہے کہ سرخی کے بعد سفیدی ہو سفیدی غائب ہو جائے اندھیرا آ جائے تب جا کے مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے جب کہ ان کے دو شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شفق سے مراد سرخی اور شفق سے مراد سرخی ہے اس کو علماء نے ترجیح دی ہے دونوں اعتبار سے لغوی اعتبار سے بھی اور حدیث کے اعتبار سے بھی لغوی اعتبار سے یہ جیسا کہ امام ثنا رحمۃ اللہ علیہ جو اس گلوغ المرام کی شرح جنہوں نے کی ہے ہاں سبل السلام کے نام سے سب السلام کے نام سے جو انہوں نے شرح کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ شفق کا مسئلہ جو ہے وہ خالص لغوی بحث ہے کہ لغت میں شفق کس کو کہتے ہیں حدیث کے اندر چونکہ شفق کا لفظ آیا ہے اور شفق کا لفظ معروف اور مشہور لفظ ہے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ضروری نہیں سمجھی تو گرچہ یہ حدیث جو دلالت کرتی ہے کہ شفق جو ہے سرخی کو کہتے ہیں لیکن لیکن لغوی اعتبار سے لغوی اعتبار سے یعنی لغت کی کتاب کے اندر شفق کا جب معنی تلاش کریں گے تو اس سے مراد جو ہے علمائے لغت نے اسی طرح سے خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے حدیث روایت کی ہے سند کے اعتبار سے مرفوعاً یہ حدیث ضعیف ہے یعنی کہ یہ حدیث ربی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے امام ابن خزیمہ اور دوسری علماء نے کہا کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر تک پہنچتی ہے یہ ان کا ان کا خیال ہے ان کا قول ہے اور صحیح سرد سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تک جو ہے یہ حدیث پہنچتی ہے یا یہ قول پہنچتا ہے تو یہ ان کا قول صحیح قول ہے انہوں نے کہا کہ شفق سے مراد کیا ہے سرخی ہے تو حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خالص عربی ہیں جب انہوں نے بتایا کہ شفق الحمرہ کو کہتے ہیں سرخی کو کہتے ہیں تو اس کا اعتبار ہوگا کہ نہیں اس کا اعتبار ہوگا کیونکہ وہ خالص عربی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ شفق سے مراد سرخی ہے جیسا کہ صحابی حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں یہ تو لغوی طور پر وضاحت ہوئی کہ لغوی طور پر اس کو کیا کہتے ہیں لغوی طور پر اس سے مراد کیا ہے سرخی ہے حدیث کے اعتبار سے بھی گرچہ حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا ہے لیکن ایک دوسرا لفظ آیا ہے جو اس معنی کو بتاتا ہے ایک دوسرا لفظ آیا ہے جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی روایت نقل کی ہے وقت المغرب مالم یس اتو فور شفق اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ فور الشفق کہ صحیح مسلم کے اندر وعلیکم السلام ورحمۃ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک جب تک شفق کا شفق کا ثور غائب نہ ہو جائے فور کس کو کہتے ہیں ایک دوسرے لفظے سے فور کا لفظ ہے شور اور فور کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ابھرتی ہے ابھرتی ہے جیسے کوئی چیز کسی چیز میں ابالاتا ہے تو اسی اسی کو کیا کہتے ہیں فوران کہتے ہیں کسی چیز کے اندر کوئی چیز بھڑک جائے کوئی چیز جو ہے ابل جائے اسی کو کیا کہتے ہیں ثوران کہتے ہیں یا فور کہتے ہیں تو ثور اور فور کا مطلب بھی وہی ہے جو لفظ احمر کا ہے یعنی شفق کی کا ابھار یا اس کا بھڑکنا جو ہے وہ غائب ہو جائے اور سورج ڈوبنے کے بعد ہوتا یہی ہے کہ شفق جب نکلتی ہے تو وہ سرخی جیسے وہ اوپر آتی رہتی ہے سرخی اوپر سورج ڈوب گیا تو اب سورج کی کا جو ابال جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے یعنی سورج کی شعائیں گرچہ وہ ڈوب گیا ہے لیکن اس کی سرخی اوپر آ رہی ہے تو ثوران یا فوران سے مراد فور سے مراد یا طور سے مراد بھی یہی ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو اس سے بھی پتہ چلا کہ وہاں پر شفق سے مراد جو حدیث میں ہے وہ کیا ہے سرخی ہے سفیدی نہیں ہے یہ خالص یا زیادہ یہ علمی بحث ہو گئی علمی بحث سے اعتبار سے ہو گئی کہ شفق کو ثابت کرنا تھا کہ یہ سرخی سے مراد کیا ہے یہ شفق سے مراد کیا ہے مغرب کی نماز میں تو مغرب کی نماز اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا جب تک جب تک جو ہے شفق سرخ شفق غائب نہ ہو جائے یعنی شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو سورج ڈوبنے کے بعد نکلتی ہے رہتی ہے مغرب میں جب وہ ڈوب جائے تو مغرب کا وقت کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اگلی روایت ہے وعنی من عباس رضی اللہ تعالیٰ علم قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر فجران دو فجر ہیں فجر کی نماز کے تعلق سے یہ ہے ایک فجر کیا ہے فجر یحرم الطعام و تحلفی حصہ ایک فجر وہ ہے جس جو کہ کھانے کو حرام کر دیتی ہے اور اس وقت نماز پڑھنا حلال ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے اس سے فجر کون سی مراد ہے ہاں صبح صادق صبح صادق, صبح صادق, صبح صادق یا فجر صادق جس وقت کھانا حرام ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کی طرح ہے رمضان کے روزوں کی طرف روزوں کی طرف کہ اس وقت جب وہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو اس وقت کھانا کیا ہو جاتا ہے روزے دار کے لیے حرام ہو جاتا ہے منع ہو جاتا ہے اور نماز اس وقت درست ہو جاتی ہے یعنی اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس لیے کہ فجر کی نماز وقت سے پہلے حلال نہیں ہو سکتی جائز نہیں ہو سکتی وہ فجر ال تحر مفی صلاح اے صلاحت وصب و تحر مفی اور ایک فجر وہ ہے جس میں کہ صلاح منع ہوتی حرام ہوتی ہے کہ مطلب یہ جائز نہیں ہوتی ہے اور اس میں ایک کھانا کیا ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صبح صادق کے بارے میں بتایا پھر صبح کادب کے بارے میں بتایا جیسے اردو میں صبح صادق اور صبح کادب بولتے ہیں یعنی کیا کہتے ہیں فجر صادق جو فجر ہوتی ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور ایک وہ صبح کادب ہوتی ہے کادب اس کو اس لیے کہ کہا جاتا ہے کادب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اصل فجر کے وقت سے پہلے ہاں में میں سورج نکلنے کی جگہ ایک ہے, تھوڑی دیر کے لیے سفیدی पैदा پیدا ہوتی ہے سفیدی होता ہوتا ہے हुँ. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اجالا کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اصلی صبح نہیں ہے اس سے دھوکا ہو سکتا ہے آدمی کو اس سے دھوکہ ہو سکتا ہے کہ آدمی دیکھے اس زمانے میں اس زمانے میں یا آج بھی جہاں جو ہے یا ترہائی میں کہیں آدمی ہے اس کے پاس نماز کا وقت کہیں نہیں ہے نماز کا ٹائم ٹیبل نہیں معلوم ہے گھڑی نہیں اس کے پاس سفر میں ہے کہیں اب اس کو پتہ لگانا ہے کہ بھئی قدر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا تو اب اس کا شرعی اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ہمارا یہ دین ہمارا یہ دین اس دور کے ایجادات سے اس دور کے ایجادات کا محتاج نہیں اگر آپ دیکھیں نماز کے اوقات روزوں کے اوقات اور ان ساری چیزوں کے اوقات کو اگر آپ دیکھیں تو دور جدید کے آلات کا محتاج نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سمپل طریقہ آسان طریقہ بتا دیا جس سے آدمی نماز کے وقت کو سمجھ سکتا ہے اور کیا کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو سمجھ سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فجر ہیں ایک فجر وہ ہے جس میں کھانا حلال ہوتا ہے نماز فراہم ہوتی ہے یعنی وہ کون سا وقت ہے وہ فجر سعادت ہے صبح سعدت ہے اور دوسرا وقت कौन सा ہوتا ہے وہ فجر کاجب کا وقت ہوتا ہے جس میں کھانا حلال ہوتا ہے اور نماز بنا ہوتی ہے جی یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے ہوں حاکم کے اندر حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس میں ایک تھوڑا سا آہ, اس صبح کے بارے میں جس میں کہ کھانا حرام ہوتا ہے کہتے ہیں کہ ان نحو یرحبو فی الافق و فل آخری ان نحو کر دِس سرحان اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت کی ہے اس صبح کے بارے میں یعنی صبح صادق کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صبح صادق ہوتی ہے وہ افق میں افق میں لمبائی میں مستطیل کس کو کہتے ہیں لمبائی میں وہ روشنی خوب ہو جاتی ہے اور پھر وہ روشنی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور دوسرے صبح کے بارے میں جس میں کہ کیا کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے وہ صبح ہوتی ہے جس میں کہ فجر کا وقت نہیں ہوتا ہے ہاں صبح کادب جس کو کہتے ہیں ہاں وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان نحو کا سرحان بھیڑیے کے دم کی طرح سے وہ ہوتی ہے یعنی گویا کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرط بتا فرق بتانا چاہا ہے کہ وہ جو صبح صادق ہوتی ہے وہ لمبائی میں اس کی روشنی جاتی ہے اور یہ جو صبح کادب ہوتی ہے یہ چوڑائی میں اس کی جو ہے وہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشویح دی کیا دی کہ بھیڑیے کے دم کی طرح سے وہ ہوتی ہے بھیڑیے کا دم کی دم کیسے ہوتی ہے ایسے کھڑی ہوتی کہ ایسے ہوتی ہے دیکھا کہ نہیں ہم لوگوں نے بھیڑی کی تو ایسے ہوتی ہے نا ایسے لمبائی میں ہوتی ہے ایسے نہیں کھڑی ہوتی ہے हुँ. تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے بتایا کہ اس طرح سے یہ ہوتی ہے جی اگلی روایت ہے وان ابن مسعود ندی اللہ تعالی عنہ قال, قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم افدل اعمال اعمالۃ فی وقت ہے یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے سنن ترمیزی کے اندر یہ حدیث روایت کی گئی ہے امام حاکم رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا اور دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے اور اس کی اصلے صحیح ہے حدیث کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا عی العامل افضل کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا فی وقت نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا یہ افضل عمل ہے سب سے افضل عمل ہے تو گویا کہ افضل اعمال میں سے نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا اس سے نماز کے وقت پر ادا کرنے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ کہ اس بات پر بھی ہم کو تمبی ملتی ہے کہ نماز کو وقت بے وقت کر کے نہ پڑھیں خاص کر کے فجر کی نماز کا خیال کریں فجر نماز کا خیال کریں کہ رات میں جلد از جلد سو جائیں اور الارم لگا لیں فجر نماز پڑھ کر کے اگر موقع ہو جیسے گرمی کے دنوں میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو آدمی تھوڑا سا آرام کر لے ورنہ رات میں اپنی مشغولیات کو جلدی ختم کر کے عشا کے بعد کھانا کھائے اور سو جائیں تاکہ فجر کی نماز اسے مل جائے عام طور سے کوتاہی ہم سے جو نماز ہی میں زیادہ ہوتی ہے اکثر لوگ جو ہے فجر کی نماز چار وقت کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اور ایک وقت کی نماز فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے وہ ڈیوٹی کے ٹائم اٹھتے ہیں ہاں یہاں کے شیخ نباس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک شخص ہے جو جو شخص ایک شخص ہے جو الارم ڈیوٹی کے وقت تک تک لگاتا ہے سات بجے مثال کے طور پر ساڑھے سات بجے ڈیوٹی جانا ہے تو الارم سات بجے کا لگاتا ہے اور پھر وہ اٹھ کر کے اس وقت جو ہے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ کہا کہ ایسا شخص جو ہے کفر میں داخل ہو جاتا ہے آہ, کہ جان بوجھ کر کیا ایسا کر رہا ہے حرام ہے ایسا کرنا اس کے لیے تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون ہے کون سا عمل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الصلاطفی فی ہے نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا اور اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ ان کا نتعمکمن نے المؤمنین کتاب پوتا کہ مسلمانوں پر نماز جو ہے وقت مقررہ پر فرض ہے ہر نماز کا وقت ہے ایک چیز کی اور وضاحت یہاں پر کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سوالوں کے جواب میں مختلف جواب دیے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ عی العلام افضل کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا برالوین ایسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل کون ہے کون سا عمل ہے والدین کے ساتھ جو ہے نیکی کرنا کسی نے پوچھا کہ عی العام افضل سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی صب اللہ ہاں جہاد فی صبی اللہ سب سے افضل عمل عمل ہے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہی سوال دہرایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ سب سے افضل عمل ہے تو اس کا دو جواب ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے والے کے سوال کے حساب سے اس کے اس کے کی کیا کہتے ہیں اس کے عمل کے حساب سے اس کے اعتبار سے جواب دیا کسی شخص کو پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پوچھنے والے کو کہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ و نے جواب دے دیا کہ نماز اغول وقت میں نماز پڑھنا کسی شخص کو سوچا دیکھا کہ وہ والدین کے سلسلے میں کوتاہی کچھ کرتا ہے یا حاضرین کچھ ایسے رہے ہو۔ تو یہ جواب دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب جواب من جانب اللہ ہے یہ نہ سمجھے کہ اپنی منوانی یہ من جانب اللہ ہے یہ مان کے چلے اور کبھی کسی کو دیکھا کہ وجہاد وغیرہ میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کو جو ہے جہاد کے بارے میں بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا کہ مال خرچ کرنے میں جو ہے وہ بڑا بڑا سستی کرتا ہے اللہ کے راستے میں کم خرچ کرتا ہے تو اس کو یہ جواب دے دی دیا ایک جواب علماء نے یہ بھی دیا ہے کہ جیسے بعض وقت جو ہے بعض سوال میں ایک اور سوال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ المان بلّہ کہ افضل اعمال میں سے کیا ہے ایمان باللہ تو علما نے یہ جواب دیا کہ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ جو جن اعمال کا تعلق دل سے ہے جن اعمال کا تعلق دل سے ہے ان اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے ایمان, ایمان, ایمان اور جن اعمال کا تعلق بدن سے ہے بدن سے وہ عبادت کی جاتی وہ عمل کیا جاتا ہے ان میں جہاد فی صبی اللہ اور یہ نماز ہے سلاد ہے اور جن اعمال کا تعلق جو ہے مال سے ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں سب کو خیرات کرنا تو یہ جواب ہے مختلف جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور سب اپنی جگہ پر درست ہیں یہ نہیں کہا جائے کہ سب ٹکرا ہو رہا ہے کہ کبھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا فرما رہے ہیں کبھی یہ بیان فرما رہے ہیں تو اس کا صحیح مطلب اور خلاصہ سب کا یہ ہے کہ جو ہے اس اعتبار سے دل بدن اور مال کے اعتبار سے آپ نے کبھی جواب دیا اور کبھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشخاص کے اور شخص سے پوچھنے والے کے اعتبار سے جواب دیا ہو کہ کسی کو کسی میں کوتاہی کوتا, ہی کوتا, ہی کوتا پایا ہو تو اس کو جواب دے دیا ہو اور سب اپنی جگہ پر سب حدیث ہیں اور سب جواب درست ہیں اپنی جگہ پر اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف یا کوئی ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہے کوئی سوال تو نہیں ہے اس تعلق سے اگلی حدیث ہے و عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال علقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الوقت رضوال اللّہ و اوسط رحمت ہو رحمۃ اللہ و آخر ہو یہ حدیث ترجمہ دیکھیے ابو محدورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا جو اول وقت ہے اس وقت پر نماز ادا کرنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہ رحمت ہو اللہ اور نماز کا جو بیچ والا وقت ہے کہ آدمی کوئی نماز کا جو وقت ہے درمیانے وقت میں نماز ادا کرے تو اس سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ کی رحمت اور نماز کو اس کے آخری وقت میں حاصل کرنے سے اللہ کی معافی حاصل ہوتی ہے ترجمہ آپ لوگوں نے سن لیا اول وقت میں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے بیچ وقت میں ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اور آخری وقت میں ادا کریں گے تو اللہ کی معافی حاصل ہوگی یہ اس طرح کی بات صحیح ہے کبھی کبھی حدیث وغیرہ کو محدثین جو حدیث کے جس حدیث ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا تھا وہ حدیث کا لفظ سنتے ہی بتا دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں ہو سکتا یا معنی سمجھ کر کے وہ بتا دیتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی اب دیکھیں یہی چیز جو تقسیم کی گئی ہے کہ پہلے وقت میں ادا کریں گے تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی دوسرے وقت میں رحمت حاصل ہوگی تیسرے وقت میں آف معافی حاصل ہوگی کیا پہلے وقت میں ادا کرنے والے والے شخص کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی معافی نہیں حاصل ہوگی پہلے وقت میں اور گویا کہ پہلے وقت میں حاصل کرنے والے نماز ادا کرنے والے اللہ کی معافی اور اللہ کی رحمت سے کیا ہوں گے دور ہوں گے مطلب تو اس کا یہی ہے یہی مطلب ہو رہا ہے نا تو اسی لیے یہ حدیث جو ہے علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف الجدن ہے کیا ہے یہ یہ حدیث جو ہے بہت سخت ضعیف ہے ہاں اس حدیث کے اندر ایک راوی تھا جو جسے علماء نے ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یعقوب نے ابن ولید اس کا نام ہے ہاں. یعقوب ابن ولید اس کا نام ہے جو کذاب اور جھوٹا راوی تھا حدیثیں گڑھا کرتا تھا ہاں تو ایسے شخص سے ایسا شخص اگر کسی حدیث کی سند میں ہوتا ہے ہاں تو وہ حدیث موضوع یا بہت سخت ضعیف ہوتی ہے گویا کہ اس جھوٹے راوی کی وجہ سے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ رہی ہے یہ اپنا اس کا بیان, بیان یا اپنا اس کا بنایا ہوا بنائی ہوئی بات ہے بنائی ہوئی حدیث ہے اور اسی حدیث کو جو ہے پے, ہو سکتا ہے پیش نظر رکھتے ہوئے بعض لوگ جو ہے اپنے یہاں عادت بنا لیے ہیں کہ ہر نماز کو اس کے, آخ عشاء کے ہر نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھتے ہیں. یا خاص کر کے فضر ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھتے ہے کہ نہیں اپنے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کے علاوہ ایک بار کے علاوہ عشاء کو چھوڑ کر کے تمام نمازیں اول وقت میں ادا کی ہیں زندگی بھر ہے مسئلہ یہ افضلیت کا لیکن آدمی اپنی عادت بنا لے کہ ہمیشہ وہی ان اوقات میں نماز ادا کرے جن اوقات کو میں جو ہے وہ آخری وقت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے کو زیادہ اچھا نہیں بتایا ہے ان اوقات میں پڑھے تو یہ بہتر اور کیا کہتے ہیں اچھی بات نہیں ہے نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا چاہیے یہاں بھی بعض کٹر قسم کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں میں نے دیکھا بعض لوگ ایسے نظر آئے کہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے جماعت ہوتی ہے تو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حساب سے جو ہے ابھی وقت نہیں ہوا کہتے ہیں ہمارے وقت, حساب سے ابھی کا وقت نہیں ہوا ان کے حساب سے ظہر کا وقت کب ہوگا جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے گا تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے اثر کے وقت میں بھی کہتے ہیں کہ جب ہمارے حساب سے وقت ہوا ہی نہیں تو ہم کیسے ادا کریں بھائی ہمارے اور تمہارے حساب سے یہ کیا مسئلہ ہے ہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیف موجود ہے حدیث سے فیصلہ لے لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز عصر کی نماز کا وقت کیا بتایا ہے جو وقت بتایا ہے اس وقت اس وقت پر پڑھ لیجیے کچھ لوگ بھی ایسے بھی نظر آتے ہیں کبھی کبھی کوئی مثال ملتی ہے کہ حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو حرمین میں بھی وہ ظہر اور اثر ہاں وقت پر نہیں پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے حساب سے ہمارے مسلک کے حساب سے وقت نہیں ہوا دیکھیے کتنی بڑی بھول ہے اور آپ کو ایک تلخ حقیقت بھی بتا دوں کہ ملک عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہی نہیں آپ لوگ ہاں ملک فہد اور ملک عبد اللہ وغیرہ کے والد محترم جنہوں نے جو ہے آخری بار آخری اس بار جو ہے سعودی حکومت کو قائم کیا ہے आ? ان کے وقت میں ان کے وقت میں خانہ کعبہ کا کیا حال تھا کہ چار مسلّے تھے چار مسلح تھے قنفی مسلح مالکی مسلح شافعی مسلح اور حنبلی مسلح اور بڑے افسوس کی بات یہ ہوتی تھی کہ شافعی لوگوں کی سب سے پہلے اذان ہوتی تھی شافعی لوگوں کی سب سے پہلے اذان ہوتی تھی تو جو شافعی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوتے تھے وہ ان کا امام نماز پڑھاتا تھا باقی اور لوگ کیا ہے हा? یا جو امام شافعی کے وقت سے جو ہے قریب رہتے تھے وہ نماز پڑھ لیتے تھے باقی اور لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے وہ اپنے ٹائم پر پھر ان کی اذان ہوتی تھی اور وہ اپنی جماعت کراتے تھے اسی طرح سے دو تین جماعتیں مسلمانوں کی ہوتی تھیں اور ہر نماز کا ہی مطلب ان نمازوں کا جس میں کافی اختلاف ہے تو اس طرح سے لوگوں نے چار مسلے بنائے ہوئے تھے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت انہوں نے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے کر کے ایک ایک مسلح ختم کیا میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے ایک استاد معاف کیجئے گا میں کسی کی دل آزاری نہیں مقصود ہے میرے استاد شیخ عطاء الرحمٰن صاحب مدنی اس وقت ان کی عمر تقریباً سو کے آس پاس ہوتی اور وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پہلے ہندوستان کے طلباء میں سے تھے جو جنہوں نے تعلیم حاصل کی تو بتاتے ہیں کہ اور ان کے سعودیہ پہنچنے کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ کس طرح سے وہ سمندری جہاز میں چھپ کر کے آئے تھے چھپ گئے پاسپورٹ ویزے کے آئے تھے اور پھر انہوں نے جب سمندر جہاز جو ہے جدہ میں پہنچ گیا پھر تفتیش ہوگی کیا تو سمندر میں کیا کیا انہوں نے چھلانگ لگا دیا اور پھر تیرتے تیرتے دور نکلے اور اس طرح سے بہرحال آخر میں وہ ایک, ایک شخص کے یہاں اب کہہ لیجئے یہیں کے مقامی تھے وہ سعودی تھے یہاں پر ان کے یہاں وہ رہنے لگے تھے تو ان کا بیان ہے کہ ایک, ایک دن جو ہے ان کا جو سعودی جس کے یہاں رہتے تھے آیا اور کہا کہ عطاء الرحمن آج تو بڑا غذب ہو گیا کہا کیا بات ہے کہا آج حکومت نے ملک عبدالعزیز نے تو حنفی مسلح بھی ختم کر دیا حنفی مسلح بھی ختم کر دیا ہاں جب حنفی مسلح ختم ہو گیا تو پھر خانۂ کعبہ کو رہنے کی کیا ضرورت ہے اس کو بھی گرا جائے اتنی بڑی بات استاد نے کی استاد نے میرے ہاں بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہوئی. انہوں, انہوں نے اس سے سنا اور انہوں نے پھر استاد نے مجھ سے ہم لوگوں سے بتایا ایک محفل میں تو دیکھیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کو کوئی تعصب کرنا چاہیے تو اپنے دین کے लिए ہونا چاہیے صحیح بات کے लिए ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا جو ایک مسلک اور ایک قرآن حدیث کے راستے پر لگایا ہاں اس کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا چاہیے یہی ہمارے لیے دین ہے اللہ تعالی کے ہاں اللہ تعالی کے ہمیں کہ ہاں ہم سے اگر پوچھا جائے گا عمل پوچھا جائے گا تو کسی مسلک وسلق کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں سیدھا سیدھا ہمارے نبی کا مسلک لے کے آئے ہوگے نہیں دین محمدی پر تم نے عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے ہاں سب ائما کا ہم احترام کرتے ہیں اور ہر شخص کو تمام ائما کا احترام کرنا چاہیے لیکن یہ کام جو بعد والوں نے کیا کیا امام ابو حنیفہ امام شاف امام مالک امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ ہاں اس سے راضی ہوں گے اس کو پسند کریں گے اپنی موجودگی میں یہ ہونے دیں گے قتل نہیں ہونے دیں گے یہ ہمارے اپنے دل کی خرابیاں ہیں امام می فرامۃ اللہ علیہ نے تو فرما دیا الا سخیث ہوا من حدیث صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے حدیث صحیح جہاں میں لے لے لو تو قرآن اور حدیث ہی ہمارے لیے دین ہے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی پر عمل کرنے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا تو یہ ایک بات آ گئی معاف کیجئے گا کسی کا وہ مقصد نہیں ہے تو اس میں جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ اول وقت یہ ہے اور دوسرا وقت یہ ہے اور تیسرے وقت میں یہ حاصل ہوگا یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث بہت سخت قسم کی ضعیف ہے اسی طرح سے ایک حدیث اور رمضان المبارک کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے ایک حدیث رمضان المبارک کے تعلق سے پیش کی جاتی ہے وہ بھی حدیث ضعیف ہے رمضان المبارک اول رحمہ یا برقا پھر وا اوسط رحمٰ واؤ ہاں اول رحمٰ وا اوسط وُ مغفرہ کہ رمضان کا اول عشرہ جو ہے رحمت کا اشرہ ہوتا ہے دوسرا اشرہ جو ہے مخرت کا اشرا ہوتا ہے تیسرا اشرہ جہنم سے گردن کو آزاد کرانے والا اشرا ہوتا ہے یہ حدیث بھی کیا ہے ضعیف ہے اگلی حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت ہو گیا کیا ایک دو حدیثیں آج کا باپ ختم کر لیتے ہیں پانچ منٹ کے اندر انشاءاللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا بعد الفجر الا اللہ اخرجہ النسائی یہ حدیث بھی ضعیف ہے کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے مگر دو سجدہ دوسرے دو سجدہ یعنی دو رکعت اسی طرح سے عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ لََصلاۃ تبادۃ طلو الفجر اللہ اور الفجر اللہ اور الفجر, الفجر کہ طلوع فجر ہو جانے کے بعد ہاں کوئی نماز نہیں ہے مگر فجر کی دو رکعات یعنی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا دو مطلب ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فجر طلوع ہو جانے کے بعد فجر طلوع ہو جانے کے بعد پہلی حدیث میں کیا ہے لا سلاۃ بعد الفجر الا سجدتیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہاں فجر کے بعد وہاں بھی لا سلاطہ بعد الفجر ہے فجر کے بعد نہیں ہے مگر دو سجدہ یعنی فجر ہو جانے کے بعد فجر طلوع ہو جانے کے بعد زیادہ نمازیں نہیں ہیں کتنی نمازیں ہیں دو رکعت سن سنت کے اعتبار سے گرچہ یہ ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کو اس کے معنی اور مطلب کو کیا کہتے ہیں صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فجر کی اذان ہو جانے کے بعد ہاں کتنی رکعت پڑھتے تھے دو رکعت پڑھتے تھے کوئی یہ چاہے کہ فجر کی اذان ہو گئی ہے اب آ کر کے کیا کہتے ہیں چار رکعت نفلی پڑھ لے یا تحجد جو چھوٹ گئی اس وقت پڑھ لے نہیں فجر کی اذان ہو جانے کے بعد فجر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھے اور بس اسی پر اکتفا اتفاق مسجد میں آئے تب بھی مسجد کے اندر بھی دو رکعت وہ پڑھے گا تو اس کی تحیت المسجد بھی ادا ہو جائے گی اور اس کی فجر کی دو سنت بھی ادا ہو جائے گی اس کو علماء نے جو ہے ہاں صحیح قرار دیا ہے اس لیے طلوع فجر کے بعد فرضوں سے پہلے صرف دور کا سنتیں ہی پڑھی جائے گی وان السلامت رضی اللہ تعالی عنہ قالت صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر خل بیتی فص اللہ رقات فقال شغلۃ عن رقاتین بعد الظهر فص الحم العن فقل تو افنقدما افن عقدیما ادا فاتطہ قال لا اخرج احمد ولی ابي داؤد انشت رضی اللہ عنہما عن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے تو حضرت ام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ وہ ظہر کی دو رکعتیں ہیں جنہیں میں نہیں پڑھ سکا تھا کسی کی مشغولیت کی وجہ سے کچھ لوگ آ تھے تو میں ان کو ابھی پڑھ رہا ہوں حضرت مسلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ کیا ہم لوگ بھی اگر اس طرح سے ہماری سنت چھوٹ جائے تو ہم لوگ قضا کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ حدیث یہاں پر لکھا ہے کہ صحیح ہے کیا لکھا ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگوں کے پاس کتاب نہیں یہ حدیث یہاں پر لکھا ہے کہ صحیح ہے لیکن یہی حدیث دو اور راویوں سے مروی ہے صحیح صنعت سے کہاں تک اس واقعے تک بس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت عصر کے بعد نماز پڑھی تو ہاں ام سلما رضی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سی نماز ہے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظہر کی دو رکعتیں ہیں جنہیں میں نہیں پڑھ سکا تھا میں اب پڑھ رہا ہوں ہاں. علی شویا حبضکات علی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو رکاتے ہیں بس یہی تک حدیث ہے دو حدیثیں صحیح سمجھ سے مروی ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہیں تک ہے اور باقی جو اگلا ٹکڑا ہے اس حدیث کا اس حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے کہ حضرت ام سلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم بھی اس کو قضا کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے زقوام جو حضرت ام سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں تو لیکن ان کی ملاقات یا انہوں نے حضرت ام سلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ان کا لقاء اور ان کا سما ثابت نہیں ہے لہٰذا یہ لفظ جو ہے زائد جو لفظ ہے یہ ثابت نہیں ہے باقی حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد وہ دو رکعت پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ ایک بار جو عبادت کر لیتے تھے وہ آپ ہاں برابر کیا کرتے تھے اس حدیث سے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے اس سے علماء نے یہاں پر یہ ذکر کیا یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر عصر کے بعد کسی کی کوئی نماز رہ جائے یا کوئی سنت رہ جائے اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے ہاں کوئی کسی کی کوئی سنت رہ جائے وہ پڑھنا چاہے جیسے ظہر کی جو سنت ہے اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے لیکن ایک کام نہیں کرے گا وہ کہ ایک بار اس کی ظہر کی سنت رہے گی اس نے عصر کے بعد پڑھا تو ہمیشہ عصر کے بعد وہ پڑھے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات خاص تھی لیکن ایک بار وہ اگر اس کی رہ گئی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے گنجائش ہے اس کی وہ حدیث جو ہے جس میں فجر کے بعد عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے وہ عام ہے یہ خاص حدیث ہے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد ولاب علی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ اگلے درسے میں تھوڑا سا کم دس پانچ منٹ کم رکھ لیں گے گھبرائیے